کو ترکیبی غلطی سے بچائے گا اور عربی پڑھنے میں یہ علم بتائے گا کہ جیسے الحمد کے آخر کے حرف پر دما گا تو مطلب کسی بھی حرف کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس پہ ہمیشہ فتح ہوگا ہمیشہ کترہ ہوگا آ, یا, یا کبھی دما نہیں آئے گا آ, یہی مراد تھی آپ کی آب پھر ہمیں یاد کرنا پڑے گا اس حوالے سے تھوڑی مزید اگر کلیئرفکیشن آپ السلام <سؤال> علیکم و رحمت اللہ جی ہاں اس سے مراد یہی ہے کہ یہ علم آپ کو ایسے قوانین اور ایسے قواعد دو ضوابط آپ کو بتائے گا کہ جن کی روشنی کے اندر آپ بغیر کسی زیر زبر کے کلیمے کے متعلق بتا دیں گے کہ اس مقام پر اس کلیمے پر دمہ آ رہا ہے یعنی اس کلیمے کے اوپر جناب پیش آئے گا سوری ذرا پی ایم مجھے کیا کرے ہاں یعنی آپ کو ایسے قوانین اور ایسے قواعد جناب یہ علم آپ کو بتائے گا کہ جن قوانین اور قواعد کی روشنی کے اندر آپ ایک کلیمے کے متعلق بتا دیں گے کہ اس کلیمے پر پیش آئے گا زیر نہیں آئے گا یعنی دما آئے گا کچرا نہیں آئے گا فتح آئے گا جر نہیں آئے گا یہ آپ کو یہ علم بتائے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے جناب غلام اور زید غلام اور زید لکھا ہوا ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ علم آتا ہوگا تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر پڑھا جائے گا غلام زیدن اور پھر آگے وہ انشاءاللہ شاء آپ کو بتائیں گے کیا قواعد ہیں وہ سارے کے زیر کب آتا ہے پیش کس وقت آئے گا ٹھیک ہے اور فتح کس وقت آئے گا یہ آپ کو یہ بتائیں گے تو غلام اور زید لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر غلام زیدن پڑھنا ہے اور غلام پر آپ نے پیش پڑھا تو کیوں پڑا اس کے اندر دلائی لائیں گے اور جھر پڑا ہے کچرا پڑا کیوں پڑا تو یہ آپ کو علم بتائے گا تو کلیئر ہو گئی ہوگی بات تو ویسے سارے جائے. یا پھر آگے تھوڑا بہت اور پڑھ لیا جائے کیا کہیں گے آپ ذرا فری کرتا ہوں کتبا بھائی آپ آئیے اور کیا کہتے ہیں آپ ذرا آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت ماشاء اللہ سے آج کافی اچھا جو ہے نا وہ کلیئر ہوا الحمدللہ ایک تو یہ وہ مورب اور مبنی کا مسئلہ تھا لیکن وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ کے خود بخود ہمیں کلیئر ہو جائے گا تو یہ حضرت اصل میں بعض ورڈ ایسے ہیں جیسے مطلب جو مطلب ہم نے پڑھے تو ہیں لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں اردو کے جو ہیں خاص طور پر اگر انگلش ہوتا تو سمجھ آ جاتا لیکن جو ہے وہ مطلب وہ آسانی سے نہیں بیٹھتے بہرحال تو وہ انشاءاللہ شاء آپ نے کہا ہے کہ بعد میں ایسا ایسا کلیئر ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ جب اگلی ہم کلاس لیں گے تو یہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے گی اب حضرت آپ ایک کرم فرمائیے کہ جو ہے پچھلا سبق جو تھا علم سرف اور علم نحف آج کا یہ دونوں ایک مرتبہ پھر ذرا آسانی کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر ذرا اور تاکہ جو ہمارے کچھ بھائی نئے بھی ہیں ان کو جو ہے نہیں وہ ہوا اور انشاء جو ہے نا پھر اس کو ہم جو ہے دوبارہ سے جو ہے نا مطلب اس کو ذرا ہمارے وضاحت ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ تو تھوڑا سا بھی تھوڑا اسپیڈ سلو ہی رکھیں تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں ذرا ریوائز بھی ہو جائے گا اور ہمیں سمجھ بھی مزید آ جائے کیونکہ علم صرف اور علم ناحب یہ دونوں الگ الگ جو ہے وہ ہے لیکن چیز ایک ہی ہے کہ کلمے پر ہی کام ہوتا ہے ایک ہی اس پر کام ہوتا ہے عربی گرامر ہے لیکن مطلب اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ مطلب دونوں کا کام الگ الگ ہے تو اب یہ ہے کہ مطلب دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ ہے تو آپ پلیز جو ہے نا اس کو ذرا علم صرف کو اور علم نحب کو علم انحاف آپ نے آج کافی جو ہے نا مطلب ڈیٹیل سے جو نا میں سمجھا دیا تو علم صرف دوبارہ اور علم صرف میں بھی مجھے چند سوال کرنے ہیں لیکن آپ پہلے جو ہے نا مطلب اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں تو اس کے بعد پھر میں چند سوالات ہوں گے تو اس جو ہے نا مطلب اس کو کلیئر کر فرما دیجیے گا جزاک اللہ آئیے مائی کے اوپر السّلام علیکم و اللہ و وعلیکم و اللہ جی ہاں بالکل ضرور ریوائز کریں گے علم و صرفہ بھی ہم اور علم و ناحک کے متعلق بھی ریوائز کریں گے جی شروع کے اندر تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی مگر انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ ساری دور ہو جائے گی اس لیے کہ یہ آپ کو ہے نا یہ بات یاد رکھیے گا کہ فخر یہی آپ کو اصول اور قواعد نہیں پڑھائے جائیں گے یعنی اسی کے اوپر اکتفانی کیا جائے گا ایک کتاب کے بعد جناب دوسری کتاب شروع ہوتی ہے یعنی جب آپ یہ اردو کی کتاب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جناب عربی کتاب شروع ہوگی یعنی یہ کتاب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ شاء تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنا علمی ملکہ پیدا ہو جائے گا آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ خود عربی عبارت پڑھنے کے اوپر قادر ہو جائیں گے تو پھر آپ کی اسی موضوع کے اوپر یعنی صرف اور نف کے اوپر جناب پھر ایک عربی کتاب شروع ہوگی جس کے اندر آپ پھر وہ عربی کے اندر دوبارہ سے یہی قواعد پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر دوبارہ یہ قواعد آپ کو پڑھائے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ پکا ہو جایا کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا تو ضرور ہم اس مقام تک پہنچیں گے تو صرف کے متعلق جناب پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف کیا ہوتا ہے جناب اور سے صرف کے متعلق ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو علم و صرف بتائے گا اب تھوڑی سی پرابلم اس کے اوپر ہوئی تھی بھائیوں کو کہ سیگا کسے کہتے ہیں اور سیگا ہوتا کیا ہے تو دیکھیں سیگا کہتے ہیں کلیمے کی وہ شکل یعنی علم و کے اندر بھی کلیمے ہی سے بحث کی جاتی ہے مگر بحث با اعتبار سیگا کی کی جاتی ہے کہ اگر کلیمہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے تو یہ شکل کس طرح بنی ہے اور اس کی اصل کیا تھی یہ اس کے اندر بحث کی جاتی ہے تو سیگا کلیمے کی ایک حیت کو ایک صورت کو اس کی ایک شکل کا نام ہے سیگا ٹھیک ہے اور وہ شکل اس کو حروف اور حرکات حروف کہتے ہیں جناب واؤ کافتے جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف کہتے ہیں اور حرکات کہتے ہیں جناب یہ پیش زیر کثرا وغیرہ حرکات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کلیمے کو کلیمے کی وہ شکل کے جو حروف حرکات حروف سے مراد یعنی وہ الفاظ جو ہیں بات آسا جم وغیرہ اور حرکات یعنی دمہ جر وغیرہ کچرا دما رفا وغیرہ فتح وغیرہ اور سکنات سے جو شکل کلیمے کو حاصل ہوتی ہے اس مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیدھا مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب کہ کلام عرب کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نصرن جس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا ٹھیک ہے یہ اصل ہوتا ہے یہ مزدر ہوتا ہے مزدر کے متعلق ہم آگے آپ کو بتائیں گے ایک باقاعدہ سبق آئے گا کہ مزدر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نثرن ایک لفظ ہے اب اسی نسر میں سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں جب نسر میں سے ایک لفظ نکل کر بنے گا تو ہم کہیں گے جناب یہ سیگا بنا ہے نسر سے اور نسروں سے بن کر جو کلیمے کو ایک نئی شکل حاصل ہوگی ایک نئی صورت حاصل ہوگی اس کا نام ہوتا ہے سیگا مثال کے طور پر نسر ہے تو اس سے لفظ اب لفظ نثر سے لفظ ناصرن جو بنا ہے یہ ناصرن ایک کلمہ ہے اب اس کلیمے کو ایک جو نئی شکل ملی ہے اس کا نام ہوتا ہے سیگا اب ناصرن سے ہی بنتا ہے منصورن لہذا اب ایک جو یہ منصورن جو کلمہ ہے یہ ناصرن سے بنا ہے تو یہ کلیمے کو جو دوسری صورت حاصل ہوئی اس کو بھی کہتے ہیں سیگا غرض یہ کہ حرکات اور سکینات کی ترتیب سے کلیمے کو جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے اس کو سیوا کہتے ہیں نصرن تھا نون سواد رے ٹھیک ہے نون کے اوپر زبر سواد کے اوپر جزم رے کے اوپر دو پیش نصرن اس سے ہم نے بنایا ناصرن نون الف نا سواد کے نیچے زیر اور رے کے اوپر دو پیش ناصرن بن گیا تو اب دیکھیں یہاں پر حروف حرکات اور سکینات کی مخصوص ترتیب سے کلیمے کو ایک نئی شکل مل گئی تو اس نئی شکل کا نام ہوتا ہے سیگا ٹھیک ہے جیسے کہ نصرن سے بن جاتا ہے نصرہ اب نصر اور جی ہاں دو پیش ایکول تنوین ہوتا ہے تو نصرہ کو دیکھ لیں اس کے اوپر نون کے پر زبر سواد کے پر زبر رے کے پر زبر تو نصرن سے جو نصرہ بنا ہے اس کو ہم کہیں گے سیگا کہ یہ کلی کو ایک نئی شکل حاصل ہوئی ہے نئی حیت حاصل ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیگا تو علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ ناصرن کون سا سیگا ہے یہ آپ کو علم و صرف بتائے گا اور یہ کس طرح بنا ہے منصور کون سا ہے یہ آپ کو علم و بتایا اور یہ کس طرح بنا ہے اچھا عالمن یہ بنا ہے تو کس طرح بنا ہے اور عالم سیگا کون سا ہے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا یعنی سیگے سے مرادی اس کی کون سی شکل ہے اور یہ شکل کس طرح بنی ہے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا اچھا معلوم یہ عم سے بنا ہے اچھا عالم ان سے معلوم کس طرح بنا ہے یہ آپ کو علم بتائے گا لہٰذا وہ علم جس کے ذریعے سیگو کی پہچان حاصل ہوتی ہے ایک سی یہ آپ کو علم و بتاتا ہے اور اس کا موضوع جناب کلیمہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کلیمہ ہی سے بحث کی جاتی ہے ناصر یہ بھی ایک کلیمہ ہے منصور یہ بھی ایک کلیمہ ہے دارابا یہ بھی ایک کلیما ہے نا یہ بھی ایک کلیم ہے رجرن اس کا معنی ہوتا ہے مرد یہ بھی ایک کلیمہ ہے تو اس میں کلیمے ہی سے بحث کی جاتی ہے اس کی غرض ہم نے یہ پڑی تھی کہ علم و صرف کی غرض یہ ہوتی ہے کہ سیگوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچایا جا سکے کوئی بھی آپ کے سامنے سیگا آیا ہے اور اس کے اوپر ایراب نہیں لگے ہوئے مثال کے طور پر ناصرن آپ کے پاس آیا اور اس کے اوپر زیر زبر کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ ناصرن کو ناصرن ہی پڑھنا ہے ناصرن نہیں پڑھنا یہ علم آپ کو بتائے گا ناصرن کون سے وزن پر ہے اور اس کو کون سے مقام پر کون سی حرکت دینا ہے یہ آپ کو علم و صرف بتائے گا اور ناصرن کس سے بنا ہے یہ آپ کو علم و صرف بتائے گا لہٰذا سیو کو پہچاننے کے سلسلے میں غلطی سے ذہن کو بچانا یہ اس کی غرض ہوتی ہے ٹھیک ہم نے بتایا تھا کہ اس علم کو جس نے وضع کیا ہے ان کا نام معذ بن الحرہ ہے اور ایک کول کے مطابق جناب ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی ربی اللہ تعالی نے اس علم کو مذاع کیا اچھا دوبارہ سے غرض ہاں ٹھیک ہے غرض اس کی جناب یہ ہے کہ سیگوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا مثال کے طور پر ناصر یہ ایک سیدھا ہے کہ یہ کلیمے کی ایک مخصوص شکل ہے کہ جو حرکات سکنات اور حروف کی ترتیب سے حاصل ہوئے تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ ناصرون کو ناصرون نہیں پڑھنا ناصرون پڑھنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ علم آپ کو اس میں جی ان کے متعلق تابعی کا قول بھی مشہور ہے کہ یہ تابعی تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور کے تھے یعنی ان کو انہوں نے دیکھا تو بعض میں کہا کہ یہ تباہ تابئی بھی ہو سکتے ہیں بہرحال بن الحرہ کا نام ضرور ہے ان کا ٹھیک ہے اور ایک کول کے مطابق اللہ تعالیٰ نہیں ہے اسی طرح کیا کہتے ہیں ان کے متعلق اس علم کے متعلق یہ کولے کی حضرت علی نے اس علم کو مضا فرمایا تو غرض جناب یہ ہوتی ہے کہ شیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا اس علم کو حاصل کرنے کی غرض یہ ہے یعنی اس علم کو آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جب کوئی کلیمے کی مخصوص شکل آئے جیسے کہ لفظ عالم آیا یا معلومن آیا یا علماء کا لفظ آیا تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور یہ علم آپ کو بتائے گا کہ یہ الفاظ کس سے بنے ہیں اور کس طرح بنے ہیں تو یہ اس کی غرض ہوتی ہے تو یہ تو جناب ہم نے پچھلا سبق ریوائز کر لیا ٹھیک ہے اور علم و صرف کی غرض وغیرہ بتا دی تو اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے ورنہ پھر میں آگے علم اللہ کا دوبارہ سے آپ کو ریوائز کر کے بتا دوں ٹھیک ہے جناب ہیز کے متعلق کسی کو کوئی سوال قرتبہ بھائی کلیئر ہو گیا ٹھ ٹھیک ٹھیک ٹھیک کوئی اور جناب بھائی ہمارے سب کو کلیئر ہو گیا یہ آئیے کرتبہ بھائی آپ کو جناب یہ یاد بھی کرنا ہے سمجھنا بھی اور اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھنا بھی ہے جناب آئیے کرتبا بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقفرہ جزاک اللہ حضرت جو میرے جو سوالات تھے وہ آپ نے ریویژن میں کافی زیادہ کلیئر کر دی ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ انشاءاللہ انشاء اللہ عادل بھائی کوئی نہیں مسئلہ دوبارہ آ جائے گا آ جی جی جزاک اللہ اور جو ہے مطلب کافی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کلیئر ہو گیا ہے مزید آپ نے کھول کھول کر اس کو مزید وزاد فرما دی ہے اچھا ایک چیز جو ہے نا مطلب اور پوچھنی تھی کہ یہ جو ہمارے سبق کے اندر یہ موضوع آ رہا ہے کہ بھئی اس کا موضوع ہے کہ کلمہ سیغے کی حیثیت سے کلمہ غرض آ رہی ہے اور واضح آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اس کو کیا مطلب اس کا کیا معنی ہے مطلب اس کو تعریف تو ہمیں پتا ہے کہ مطلب اس کی ایکسپلینیشن لیکن موضوع جو ہے مطلب سبجیکٹ کہہ لیں آپ ایک طرح سے کہ مطلب وہ جو ہے وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور اس کا کام یہ ہے غرض مطلب جو ہے وہ اس کی وجہ اور واضح ہونا چلے واضح تو سمجھ آ گیا وہ تو آپ نے سمجھ آ گیا کی تعریف بھی سمجھ آ گئی حرف و سکنات بھی سمجھ میں آ گیا الحمد بہت اچھا اور کلیئر ہو گیا الحمدللہ اچھا ایک اور چیز یہ آپ نے بتا دیا کہ جو ہے میں یہ پوچھنا تھا کہ اس کو یاد کرنا ہے بائی ہارڈ اس کو یاد کرنا ہے اور جو ہے مطلب اس کو ذہن میں بٹھانا ہے دوسرا یہ آپ نے اس کو بھی وضاحت فرما دیں اور تیسری بات یہ کہ جو ہے مطلب جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ وہ وقتاََ فوقتاً یہ سمجھ آ جائے گی اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مطلب ابھی آپ کے پاس سبق نہیں ہوگا نا بازوں کے پاس اردو پیج نہیں ہے جو اردو پیج آ جائے گا تو میں کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا سارے سبق سبق آپ کے سامنے ہوگا نا تو یہ آپ کو بالکل بھی ایزی لگا بولے یار یہ تو بچوں والی چیز ہے جزاک اللہ یہ ہمارے بزرگ فراز بھائی الحمدللہ انہوں نے ہم پر جو ہے رونا کا افروز ہوئے اور انہوں نے ہم پر جو ہے مطلب کرم فرمایا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہمیں بڑی حوصلہ افزائی ہے کے علاوہ تو بہرحال جو ہے وہ مطلب بڑی جو ہے نا مطلب حضرت آپ نے کلیئر اور وضاحت سے فرما دیا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو خیر خیرت آپ فرمائیں تو مائک پہ تشریف لائیں الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ اوور انٹیلیجنٹ بنائے حضرت آپ کو فراز بھائی تو مائک uh, پہ لائیں کمران بھائی اور پھر انشاءاللہ اس کو مزید ہے. علیکم. السلام علیکم علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ تو ماشاء اللہ تو کرتبا بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا کیونکہ میں بھی اسی کے واقعی جو ریویوژن کیا ہے تو واقعی یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ بعض مسلم جس کی پوری سمجھ نہیں آئی تھی کل کو چلو آج اس کی سمجھ میں آ ہیں اور دوسری بات حضرت میں نے السلام شروع شروع علیکم و اللہ وبرکاتہ فرا اس کو باؤنس کرو ذرا بندے کو باؤنس کروں اچھا حضرت اس میں جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں ایک چیز اور جو ہے مطلب وہ میں پوچھنے لگا تھا کہ جو ہے مطلب یہ چیزیں جو ہے ہمیں یاد تو کرنی ہیں اور اس میں جو ہے مطلب مزید جو ہے وہ چونکہ ابھی بعض بھائیوں کا جو نا ٹائم نماز کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے وہ امریکہ کے اندر غالبان اصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ آگے بڑھا دیں تاکہ جو ٹائم جو ہے نا ڈفرینس جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور مزید کلیئر ہو جائے تو کسی بھائی کو اگر کوئی اعتراض ہے ٹائم پر کسی کو ٹائم کی پرابلم تو نہیں ہے یہ والے ٹائم کی کیونکہ نارملی اس ٹائم پر ہمارے کوئی بھی جو ہے مطلب مفتان گرام نہیں ہوتے ہیں اور ویسے تو کبھی کبھی پروگرام ہوتا ہے لیکن ہم نے کلاس نہیں چھوڑنی ہے تو ابھی تو ہماری ہفتے میں صرف تین دن کلاس ہے دس ٹائم از اوکے تو اگر تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیں تو کیا خیال ہے آپ کا مطلب یہ صحیح ہے اس ٹائم سوٹس اچھا اور اور جواب دیں یہ ٹائم صحیح ہے کمران کمران ب... بھائی آپ بھی جواب دیں پلیز اور عادل بھائی کا جیسے عادل بھائی وغیرہ کا اللہ بنا ہے ون آور ارلی پرفیکٹ اچھا اس سے پہلے کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ اچھا مائک دا. اچھا آپ دو یعنی دو آور بعد کا آگے یا پیچھے بھی تو لکھیں نا ارلیئر جیسے مدینہ بھائی نے لکھ دیا کہ ون آور ارلی پرفیکٹ ناٹ لیٹر اچھا اچھا اچھا ریکارڈ کر لیں جن کو مسئلہ ہے جی جی نہیں اصل میں ریکارڈ تو کر لیں جائید بھائی وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھا ہو نا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے ابھی دیکھیں مثال کے طور پر مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ ایک سوال ہوا تھا کہ اپنا سید بھائی فائل جو ہے فائل فائل جو ہم کہتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو آآ آآ یہ آآ ورب میں آئے گا حرکت میں آئے گا ایکشن میں آئے گا یا پھر جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی اب اس کو اردو میں کیسے سمجھاتے ہیں یار کمران بھائی اگر آپ کو بتایا تو پلیز آ کے سمجھا دینا ورب ہاں جی ورب ورب جو ہے وہ میں یہ پوچھ رہا فائل ورب ہوتا ہے نا اگر کسی کو پتا ہے اردو کا اور انگلش کا تو پلیز مجھے بتا دیں کیونکہ میں نے ور بھی میں بھی ورب بھی سمجھتا ہوں لیکن اصل میں ابھی ایک بھائی نے کنفیوز کر دیا تھا یہ, اوم... او... یہ امنا نے جو کنفیوز کر دیا تھا انہوں نے سبجیکٹ ہاں جی جزاک اللہ میں کنفیوز ہو گیا تھا آپ نے میری تو اردو کی نیچی نہیں ہے جی جی جزاک اللہ فراز بھائی تو کمران بھائی آپ آئیں اور جو ہے مطلب اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ٹائم کے لحاظ سے مثلاً ناقص رائے ہے کہ ٹائم مثلاً یہ بہت اچھا رہے گا کیوں اس وقت ماشاءاللہ مفتیان کرام یا علماء کرام نہیں ہوتے روم میں بھی اور دوسری بات کہ کیونکہ اگر ٹائم آگے کر دیا جائے تو اس وقت دیکھیں جیسے چار بجے ہیں تو پاکستان میں پانچ بجیں گے پاکستان میں پھر اسید بھائی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ انہیں نماز پڑھنے بھی جانا ہوتا ہے اور اسی لیے ان کو بھی مسئلہ مسئلہ ہوگا تو ٹائم ناقص رہے کہ یہی ٹھیک رہے گا اور جو اسلام بھائی نہیں آتے جیسے جوید بھائی نے کہا ہے کہ مسئلہ ریکارڈنگ کر لی جائے اگر مثلا کوئی اسلام بھائی جیسے لائک ناتھ بھائی اور دوسرے وہ مسلم ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو ریکارڈنگ کر کے دوسرے بھائیوں کو بھی مسلم سینڈ کر سکتے ہیں یا جو اچھا اس کا تو بتا نہیں موسم جو ٹائمنگ جو پاکستان والے ہوں وہ مسن پاکستان والے تو وہ بہتر جانتے گے نماز کا ٹائم بھی ان کا ہو جاتا نا اور دوسری بات کہ کیا میں ایک بات کرنے آیا تھا ہاں حضرت میرا ایک مسن آپ سے سوال سوال ہی مطلب کوئی پوچھنا ہے کہ مثلاً جو ہم مسن یہ ابھی آگے آئیں گے گردانوں والا گردانوں کے مسائل جو آئیں گے یا اس طرح کی حضرت اس کے لیے جو کتابیں مثلا جن کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان کتابوں کا نام بھی بتا دیں تو تاکہ میں کوشش کروں مثلا کتابوں کو مثلا ڈھونڈنے کی کتابوں کو لے کروں کیوں کتابیں اگر ہوں گی تو اس کو پڑھنے میں بھی, بھی اس کو سمجھنے بھی بھی آسانی ہو کیوں فائل تو میرے پاس میں نے دو دن ہو گیا لگا ہوں میرے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی وہ کوئی مسئلہ ہے میں کسی تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جن کتابوں میں سے اس کے لیے ضرور کروں کہ ان کتابوں کو لے آؤں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کتابوں کے نام بھی بتا دیجیے جی تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی گرتب بھائی فائل سبجیکٹ کو کہتے ہیں ورک کو نہیں کہتے ہیں فائل کا مانا ہوتا ہے کام کرنے والا ٹھیک ہے اور سبجیکٹ بھی جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے ورک فیل کو کہتے ہیں فیل جو ہوتا ہے وہ کام کو کہتے ہیں فائل جو ہوتا ہے اس فیل کو کرنے والا ہوتا ہے تو پھر آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ مفغول ہوا کرتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہو تو سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فائل کہتے ہیں سبجیکٹ کو ورک جناب فیل ہوتا ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم جو استعمال کی جاتی ہے اور آبجیکٹ اس کی ایک کی, مفعول کی. تو مفعول یعنی جس کے اوپر کام کیا جائے جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں تو وہ آبجیکٹ کو ہے نا اس زبان عربی کے اندر مفعول کہا جاتا ہے تو کلیئر ہو گیا ہوگا تو ٹائمنگ کاتبہ بھائی کچھ قربانی دے دیں گے ہم بھی انشاءاللہ نا کر لیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو دوسری بات جناب آپ نے کتابوں کا پوچھا ہے جی ہاں فیل فائل مفعول میل کام کو کہتے ہیں فائل کام کرنے والے کو مفول جس کے اوپر کام واقع ہو ٹھیک سبجیکٹ ورک آبجیکٹ بالکل صحیح تو کتاب جناب ان کی مفتی اکمل صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے ہدایت الصرف ٹھیک اور نحو کے اوپر لکھی ہوئی ہے جناب نحو الکبیر انہب الکبیر یہ مفتی اکمل صاحب کی دو کتابیں ہیں جناب یہ اگر آپ کو مل سکیں جناب کسی طرح لے سکیں آپ تو یہ لے لیجیے بڑی اچھی کتابیں ہیں اور ان کے اندر آپ کو گردانے بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے اور گردانے تو ہم آپ کو لکھواتے بھی رہیں گے اچھا دوسری میری ایک اور گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے جناب کہ عربی کی ڈکشنری لے رہے ہیں آپ نا المنجد نام کی آتی عربی عبارتیں وغیرہ آئیں گی آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا یا ڈھونڈنا پڑے گا کسی کا ماننا تو وہ ضروری ہے آپ کے لیے المنجد نام ہے اس کا جناب ٹھیک ہے یہ آپ کوشش کریں کہیں سے لے لینا یہ ہونا ضروری ہے ورنہ تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو کتنے الفاظ یہاں سے سہن کروں گا رکشنری ہوتی ہے تو جو الفاظ میں آپ کو کہوں گا وہ آپ ہے نا وہاں سے المنجد المنجد بھی کہتے ہیں المنجد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے المنجد یہ ایک انگریز میں لکھی تھی رکشنی دیکھو جی اتنے کام انگریز کر گئے دیکھو قرون وسطا کے اندر یہ ہاں المنجد منجد بھی کہتے ہیں منجد بھی کہتے ہیں تو یہ مل جائے گی اچھا جی صرف کا آگے اور پڑھایا جائے کہ اسی کے اوپر اتفاق کیا جائے یہ جناب اردو ڈکشنری عربی سے اردو ہے جناب کاموس وغیرہ نہ لیں آپ کاموس وغیرہ نہ لیں یہی لے لیں آپ المنجد لیں گے نا وہ آپ کو دے دیں گے المنجد بہت اچھی ہے یہ یہ کاموس وغیرہ ابھی المنجد زیادہ ہر جگہ یہ چلتی ہے اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں تو جناب آگے پڑھایا جائے صرف کا کہ پھر آگے کچھ میں آپ کو اردو میں کدے ہی پڑھا دو آگے پڑھا دیں قرتبہ بھائی آپ کہہ رہے ہو جناب اور سارے جناب ہیں راضی کافی ہے ہندی میں جناب ہندی میں बुक के लिए ناد بھائی आप ہے نا وہ کرتبہ بھائی سے رابطہ کیجیے اتنا کافی ہے جناب کامران کرتبہ بھائی آپ کا ایک ووٹ ہے جناب اچھا جی اور باقی پڑھنا چاہتے ہیں سارے ذرا ٹیکسٹ پر لکھ کر بتائیں آگے پڑھائیں اچھا جی عقیدے کے متعلق ہے تھوڑا اردو بھی ہو جائے نا تھوڑی سی وہ خشکاپن بھی ذہن سے دور ہو جائے تھوڑی یہ خوش مضامین ہے ٹھیک ٹھیک چلیں جی جو بھائی انشن کا شکار ہو رہے ہیں تو چلیں بار شریف کے اندر جو شروع کے عقائد ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ بھی پھر ہم آپ سے سنیں گے ٹھیک ہے اور آج تو ہم نے رہنے دیے جناب ٹھیک ہے کیونکہ کل پہلی کلاس تھی اور تھوڑا سی پرابلم تھی سنانے کے لیے تو کل میں سنوں گا جو ہمارے بھائی ہیں ان سے جناب مائک پر آ کر ان کو سنانا پڑے گا ٹھیک ہے جو جو ہم نے سمجھایا ہے ٹھیک ہے جو پڑھایا ہے اور ان پیج جلدی جلدی اپنے پاس آپ بنا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جلدی سے آپ کر لیں اور ان پیج وہ والا لیجئے گا جس میں نوری نستعلیق فاؤنڈ ہو ٹھیک ہے نوری نستعالق نوری نستعلیق فاؤنڈ ہونا کیونکہ میں نوری کے اوپر یہ ان پیج میں کام کیا کرتا ہوں اگر آپ کوئی اور کرو گے تو پھر اس کے اندر بالکل چینج ہو جائے گا آپ کو بالکل عجیب و لگے گا نورنٹ ہوا ہے کو سینڈ کر دوں گا وہ آپ سب کو سینڈ کر دیں تو وہ بھی صحیح رہے گا الحمد اللہ علیہ وبارک وسلم چلیں جی تھوڑا عقیدہ کے متعلق جانتے ہیں ٹائم تو لیتے لکھ بنا لیں عقے کے متعلق جانتے ہیں جناب سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ لفظ جو عقیدہ ہے عین قوف دال عین قوف یا عقیدہ یہ لفظ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ لفظ عقدن سے بنا ہے عین قوف ڈال اقدن سے بنا ہے ٹھیک ہے لفظ عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے اور کلام عرب میں عقدن کے لوگوی माना ہوتے हैं گرا یا گانٹ کے گرا جو باندھی جاتی ہے گانٹ جو باندھی جاتی ہے اس کے لوگوی مانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک لوگوی مناسبت یہ ہو جائے گی باندرا نہیں گرا کے اس کے مانا ہے باندھنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقد یعنی وہ جو, جو استعمال ہوتا ہے اس کے مانا باندھنا لیکن ویسے یوں ہو سکتی ہے کہ جس طرح گرا کھول دی جائے تو اس میں سمٹی ہوئی چیزیں بکھر جایا کرتی ہیں اسی طرح اگر کسی مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے ٹھیک اور شریعت کی اطلاع کے اندر عقیدہ کہتے ہیں وہ نظریہ کہ جس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہو یعنی عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہو یعنی جس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہو اور جس کا انکار کرنے سے بندہ دارہ اسلام سے نکل جائے یا پھر وہ گمراہ قرار دے دیا جائے گمراہ ہو جائے اچھا جی اب یہ عقیدہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے تو عقیدے کے ثبوت کے چار دلائل ہوتے ہیں یعنی چار دلیلوں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے عقیدہ اول تو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا ٹھیک ہے جس طرح آج کی فرضیت کا عقیدہ قرآن سے ثابت یا پھر عقیدہ ثابت ہوتا ہے حدیث نبوی علیہ صلاط والسلام سے سراق علی صلاح والسلام کا نور ہونا سراتن حدیث سے ثابت ہے اور اس طرح سے بہت سارے عقائد ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں یا پھر عقیدہ ثابت ہوگا سواد اعظم سے اب سواد اعظم سے کیا مراد ہے سواد اعظم کہتے ہیں مسلمانوں کی وہ بہت بڑی جماعت کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو یعنی ایک عقیدہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت سے ثابت ہو کہ اگر عقل دیکھا جائے تو یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ جناب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا یعنی صحابہ سے لے کر آج تک ایک بہت بڑی جماعت رہی ہو جس کا ایک عقیدہ رہا ہو تو وہ بھی جس عقیدے کے اوپر ہوں گے تو ہم کہیں گے جناب یہ عقیدہ سواد اعظم سے ثابت ہوا سواد اعظم سین واؤ الف دال اور اعظم سواد اعظم مسلمانوں کی وہ بہت بڑی جماعت کے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال یعنی ناممکن <تصفح> یا سلیم سے اقیل سلیم سے مراد درست عقل اور اس سے مراد ہمارے علماء اسلام کی عقل ہے ٹھیک ہے یعنی ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا اپنی عقل سے کوئی مسئلہ ثابت کرنے لگ جائے تو ایسا نہیں ہوگا ٹھیک اکیل سلیم سے مثال کے طور پر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث کے اندر سراہتا نہیں ملتا ٹھیک ہے اور اس عقیدے کو عقل ثابت کیا جائے اور اس کے ثبوت کا عقل تقاضا کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ جناب ثابت ہوا ہے عقل سلیم سے مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہمیں یہ بات تو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جھوٹ بھی ایک ہے لہذا اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک ہے حالانکہ قرآن مجید کے اندر سراتن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے یہ ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایم سے پاک ہے لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے جناب جوٹھ بھی ایک عیب ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے لہذا اللہ تبارک تعالیٰ جوٹھ سے بھی پاک ہے تو یہ عقیدہ ثابت کہاں سے ہوا اقیل سلیم سے تو عقیدہ چار دلائل سے ثابت ہوتی حدیث نبوی علیہ اللہ وسلام سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی وہ بہت بڑی جماعت کے جس کا جوٹھ پر متفق ہونا ناممکن اور محال ہو اور عقل سلیم یعنی درست عقل یعنی کسی کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے براہ راست اور سراتن ثابت نہ ہو مگر اس کے ثبوت کا عقل تقاضا کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ عقل سلیم سے ثابت ہوا ہے تو یاد تک کافی ہے کہ تھوڑا اور جناب پڑھائیں آپ کو ٹائم تو ہو گیا میرے خیال سے قرتبہ بھائی کیا کہیں گے آپ مانیٹر ہے نا ماشاءاللہ اللہ قرطبہ بھائی آپ کی کلاس میں عقل سلیم ہاں جی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قیاس کے نام دیا جاتا جی جی کیا آپ کہہ سکتے مگر چونکہ کے جو لفظ ہے نا وہ اصول فک کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ علم العقائد کا مسئلہ ہے یعنی علمائے متقد جو ہے علم سلیم کہا کرتے ہیں قیاس کے لفظ استعمال نہیں کیا کرتے قیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فک کے اندر اور اصول فک کے اندر استعمال ہوتا ٹھیک ہے. ہے وہاں پر چار دلائل ہوتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول علیہ سلاۃ والسلام ٹھیک ہے جناب اجماع امت اور قیاس اور یہاں پر بھی چار زلال ہوتے ہیں کتاب اللہ حدیث نبوی علیہ صلاح السلام سواد اعظم سواد اعظم کو آپ اجماع بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اکیلے سلیم جس کو آپ قیاس بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی اور پڑھنا ہے یا نہیں آپ بتا دیں دیکھیں آپ کی اتنی رعایت کی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے بار بار اور پڑھنا ہے ٹھیک ہے ارتبا بھائی کو بھی پڑھنا ہے دو جانوں کو تو پڑھنا ہے جناب اور بھائی کسی کو پڑھنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شکیل نہ گزرے آپ کے اوپر بوجھ نہ گزرے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اردو ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا آسان دے گا تو یہ تو عقیدے کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا بارش شریف کے اندر آپ کو پہلا یہ عقیدہ جناب ملے گا آج کافی اب اور پڑھنے والوں کی ٹھیک ہے چلے تھوڑا سا میں پڑھا دیتا ہوں بارش چیز اٹھائیں گے تو پہلا چیز آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں ٹھیک ہے اب رہ گے کہ شر کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے اور شر کا مطلب کیا ہے شرک کے مانا ہوتے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اردو کے اندر مانا ہوتے شریک کرنا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں افعال و احکام میں شرک سے کیا مراد ہے یہ بعد میں پڑیں گے آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں اس سے کیا مراد ہے اب ذات و صفات کے اعتبار سے شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک ہوتا ہے شرک فی ایک ہوتا ہے شرک فی صفات شرک جلی شرک خفی یہ دوسرا ہوتا ہے جناب شرک جلی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک خفی ریاکاری وغیرہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ یعنی یہ شرک جنی کی بات ہو رہی ہے جو واضح شرک ہے ٹھیک ہے اس کی بات ہو رہی ہے شرک خفی ریاکاری کو بھی شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے تو شرک جناب شرک ذات و صفات کے اعتبار سے چلیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا یہ بھی سمجھ لیں کہ ذات و صفات سے کیا مراد ہے ذات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے جناب اس کا موجود ہونا ہے اس کی ذات ہے اور صفات سے مراد اس کا حی ہونا اس کا قیوم ہونا اس کا علیم ہونا اس کا ستار ہونا اس کا وہاب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں تو جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں تو ذات و صفات کے اعتبار سے اب بن جاتی ہیں شرک کی دو قسمیں ایک شرک کی ذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ایک بن جاتا ہے شرک کی صفات یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا <سؤال> مانیٹر صاحب چلیں تو <سؤال> <سؤال> شرک کی ذات کے یعنی شرک کی ذات کے اعتبار سے جناب وعلیکم السلام شرک کی ذات کے اعتبار سے شرک کی تین قسمیں بنتی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کسی کو عبادت کہنا یہ ہے شرک ذات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم مانا یہ ہے شرک ذات اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ ہوتا ہے شرک ذات یعنی تین چیزیں اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جانتا ہے تو ہم کہیں گے اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا اور یہ شرک شرک کی ذات کا مرتکب ہوا اسی طرح کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے جس طرح نصرانی رکھا کرتے ہیں اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک. اللہ تبارک و کے علاوہ مخلوق میں سے کسی چیز کو قدیم ماننا یہ بھی شرک ہوتا ہے اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی چیز کی قدم کا کسی کے قدیم ہونے کا قائل ہو تو ہم کہیں گے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا تو ذات کے اعتبار سے شرکی تین قسمیں بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا قیدہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم ماننا اچھا صفات کے اعتبار سے شرکی چار قسمیں بنتی ہیں سب سے پہلے یہ بات جاننے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام چار خوبیوں سے متصف ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات میں چار خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا کہیں جناب اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ذاتی ہیں عطائی نہیں یعنی اس کی ذاتی صفات ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات لامحدود ہیں ان کی کوئی حد نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی قدیم ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی تمام کی تمام صفات غیر فانی ہیں کبھی بھی فنا نہ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات چار خوبیوں سے متصف ہیں اللہ ازل کی تمام صفات ذاتی اللہ عزل کی تمام صفات غیر فانی اللہ اضاوضل کی تمام صفات لامح حدود اور اللہ ازل کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح قدیم. اب اگر کوئی شخص ان چار خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی کسی غیر خدا کے لیے مانتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں گویا شرک کیا اور وہ شرک کی صفات کا مرتکب کہلائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص کو جو علم حاصل ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے اللہ نے عطا نہیں کیا تو اب اللہ کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں اب اس نے ایک بندے کے متعلق بھی علم ذاتی کا عقیدہ رکھا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بندے کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کا علم لامحدود ہے اس کی کوئی حد نہیں لہذا اس نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اندر شرک کیا اسی طرح اعلیٰ حاضل کیا صاحب کر سکتے ہیں تو صفات کے اعتبار سے شرک کی چار قسموں میں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات چار خوبی سے متفق ہے تمام صفات ذاتی تمام صفات لامحدود تمام صفات غیر فانی اور تمام صفات اللہ تبارت کی تھا حالانکہ ذات کی طرح قدیم اب اگر کوئی شخص ان چار خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی غیر خدا کے لیے مانتا ہے تو وہ صرف صفات کا مرتب کہلائے گا تو آج ہم نے جناب پڑا لفظ اب تھوڑا اسپیڈ جناب کھینچوں گا ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا لفظ عقیدہ جناب لفظ اقدم سے بنا ہے اقدم کے لوگ بھی منا ہے یا گانٹ کے ٹھیک جس طرح گرا کھل جائے تو اس میں سمٹی ہوئی چیزیں بکھر جایا کرتی طرح اگر کسی مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ بھی اسلام سے نکل جایا کرتا ہے یا گمراہ ہو جایا کرتا ہے اچھا اصطلاح شرح کے اندر شریعت کی اصطلاح کے اندر عقیدہ کہتے ہیں وہ نظریہ یا جس کا تعلق ایمان امان، لانا لازم اور ضروری ہو اور جس کے انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے یا گمراہ ہو جاتا ہو عقیدے کے ثبوت کے لیے چار دلائل درکار ہوتے ہیں عقیدہ ثابت ہوتا ہے جناب قرآن سے یا پھر حدیث نبی علی صلاح السلام سے یا سواد اعظم سے سواد اعظم سے مراد مسلمانوں کی وہ بہت بڑی جماعت کے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال یعنی ناممکن ہو یا پھر اقل سلیم سے ثابت ہوتا ہے اقل سلیم سے مراد علماء اسلام کی عقل یعنی کوئی عقیدہ قرآن و حدیث میں سراہن ثابت نہ ہو لیکن اس کے ثبوت کا تقاضا عقل کرے تو ہم کہیں گے یہ عقیدہ اقل سلیم سے ثابت ہوا ہے ٹھیک پھر ہم نے بار شریعت کے پہلے عقیدے کے متعلق پڑھا جناب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال و احکام میں افعال و احکام کے متعلق بعد میں پڑھیں گے ذات اور صفات کے اعتبار سے ہم نے چند قسمیں پڑھی ذات کے اعتبار سے شرف کی تین قسمیں بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لانا جاننا اللہ تبانا اللہ تبارک وطالعہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم ماننا تو ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی شخص ایک چیز کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو وہ شرف کی ذات کا مرتخب کہلائے گا اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا ٹھیک ہے اور صفات کے اعتبار سے شرف کی چار قسمیں بنتی ہیں یعنی اللہ تبارک و کی تمام کی تمام صفات چار خوبی سے متأثر ہیں تمام صفات جناب ذاتی ہیں تمام صفات غیر فانی ہیں، تمام صفات لامحدود ہے تمام صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح قدیم ہے اب اگر کوئی شخص ان چار خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی کسی مخلوق کے لیے مانتا ہے تو ہم کہیں گے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں شرک کی ہے یعنی شرک اس صفات کا مرتکب ہوا یعنی اگر وہ کسی کی صفات کو ذاتی مانتا ہے یا اس کی صفات فانی مانتا ہے یا لامحدود مانتا ہے یا قدیم مانتا ہے تو وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا وما علیہ البلا المبین تو امید ہے جناب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ ہوں گی سواد اعظم سواد سے نہیں سین سے ٹھیک ہے تو اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب درس دیا جاتا ہے اور پڑھائی ہوتی ہے تو سارے کلاس کے اندر حاضر ہی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ سے یہ جو اردو والا پڑھایا گا یہ بھی کل سنا جائے گا اور جو صرف نو کے متعلق پڑھایا گیا صرف تو دو بار ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے جناب اور نحو کا جناب پہلا دن تھا تو نحف کے متعلق بھی میں آپ سے سوالات کروں گا اور جس کو چاہوں گا بلاؤں گا جناب مائک کے اوپر جو بھائی ہیں ہمارے اسلامی بھائی ان سے سنا جائے گا تو ہچکے جانے کی کوئی بات نہیں جناب ٹھیک ہے جس طرح بھی ٹوٹا پھوٹا بیان کرنا چاہے ٹھیک ہے بیان کیجئے گا اس طرح خود اعتمادی بڑھے گی اور جو الفاظ ثقیل ہیں مشکل ہیں وہ آپ کی زبان کے اوپر چڑھیں گے بھی اور آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ ساری پچھلی باتیں آپ کو بالکل آسان محسوس ہوتی چلی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافی عطا فرمائے وما الیہ البلاح بولے مائک فری کرتا ہوں جی اب بھی اگر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیر حضرت آپ نے ماشاء اللہ سے جو ہے وہ بڑا ہی آج تو مطلب مجھے تو بڑا, بڑا مزہ آیا اور جو ہے مطلب دونوں چیزیں کافی وضاحت کے ساتھ کلیئر ہوئی ہیں اور جو جس بھائی کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا اس میں جی ان شاء اللہ آج کی کلاس تو فنش ہوئی ہے بہار شریعت جو ہے وہ ایک بک ہے اور وہ انشاءاللہ وہ ہمارے جو ہے نا علامہ صاحب انشاءاللہ شاء اللہ مزید دے جو ہے اس پر کلام فرمائیں گے کل تو کل لاما صاحب آپ سیم ٹائم پر آئیں گے سیم ٹائم پر آئیں گے جی جزاک اللہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اما بھائی آپ کو انشاءاللہ جو ہے مزید جو ہے نا وہ بک کے بارے میں باہر شریعت کے بارے میں یہ بہت ہی مطلب اس کے کافی بڑی بک ہے یہ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے پڑھی ہو تو انشاءاللہ اس کی متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت مطلب کلام فرمائیں گے اور جو سوالات وغیرہ ہوں گے تو وہ ان شاء جس سے بھی حضرت پوچھیں گے وہ آ کر جی کل سیٹرڈے ہے جی سیٹرڈے کل تو سٹرڈے سنڈے بھی کلاس ہوگی جی جی سنڈے بھی کلاس ہوگی نہیں نہیں جناب یہ آسان بکی ہی ہے موجود بھائی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی باہر شریعت جو ہے وہ آشیے کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت ہی ڈیٹیلز جو مشکل مشکل الفاظ ہیں اور وہ بھی جو ہے حضرت نے پڑھانا شروع کیا بہر شریعت ابھی ٹھیک ہے اس میں عقائد کے معاملات جو ہے آج انہوں نے کلاس لی ہے اور ماشاء سے کافی بتایا میں تو اچھا اچھا اچھا حضرت کل جو ہے وہ جناب اجتماع بھی ہے تو یہ جو امریکہ اور کینیڈا والے نا ان کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ان میں جو نا یہ اجتماع ہوتا ہے تو اگر کل جو ہے ہفتے والے دن صرف ہفتے والے دن اگر آپ کرم فرما دیں تو کچھ جو ہے کتنے گھنٹے کے بعد جناب کلاس ہوئے پھر کتنی دیر میں فارغ گھر لکھ دیں چھٹی ہونی چاہیے ماشاء اللہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ ڈیلی کلاس ہو آپ کہہ رہے جناب چھٹّی ہونی چاہیے لے یہ تو ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے پھر سر ہم تو چاہ رہے ہیں چھٹی چھٹی جلدی جلدی کر لو بات جی وہی میں حضرت ہم تو رات بارہ بجے تو رات بارہ بجے آپ کے کتنے بجے رہیں گے پاکستان میں ٹائم بنائے پاکستان میں تو بار اسکول میں چھٹی ہوتی ہے حضرت یہ اسکول جو ہے نا وہی پلیز سب قربانی تو دس پاک حضرت آپ دس بجے شریف لا سکتے ہیں دس بجے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر امریکہ اور کینیڈا والے ہی بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے مطلب ہماری تو خیر ہے ہم تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو یو کے والے جناب آپ صبح فجر تو آپ پڑھتے ہیں فجر تو پڑھنے کے لیے اٹھیں گے اس ٹائم آپ کے میرے خیال سے کیا ٹائم ہو رہا آپ اندازہ لگا لیں صبح دس بجے آپ کے کیا ٹائم ہو رہا آپ اندازہ لگا لیں ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں قربانی دیں قربانی دیں جناب قربانی دیں گے تو کچھ ملے گا تو فائیو نو اے تو جناب پھر جو ہے نا کل جو ہے وہ ان جو ہے نا حضرت کل حضرت کل دس بجے انشاءاللہ پھر دس بجے یہ آپ آ بتا دیں اور اس میں ٹائم جو ہے نا سب سے کنفرم کر لیں ایک دن کے لیے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے یا پھر اتوار والے دن جو ہے نا دن میں آپ کوئی ٹائم دے دیں تو سارے آ جائیں گے اس میں ٹھیک ہے تو اتوار کی رات کی کلاس بھی ہوگی اور دن کی بھی ہوگی تو اس طرح دونوں کلاسیں کور ہو جائیں گی تو یا پھر اس دن جو ہے وہ گیپ دے کر کوئی اور دن ترکیب بنا دیں اس طرح کا کوئی ترکیب کر لیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کیونکہ میں تو چلو اجتماع سے آ جاؤں گا اس ٹائم تک تو باقیوں کا مجھے نہیں پتا تو اور اس کے علاوہ آپ مائک پہ آ کے دعا بھی فرمائیے گا تو انشاءاللہ پھر وہ جو بہنیں ہیں ان کا جو ہے مطلب جو سیکھنے کا حل کا نا وہ آپس میں نا وہ انشاءاللہ یہ خود میں کو جواب دے دیں گے اس طرح کی کوئی ترکیب کر لیں گے تو آئیے مائی کے اوپر السلام علیکم رحمتہ اللہ جی السلام علیکم حضرت بات ایسی ہے کہ کرنی تھی کہ یہاں پہ بہنیں ہوتی ہیں یو کے حساب سے صبح پانچ بجے تک مطلب بہنوں کا گھر میں بیٹھنا ہو بھی کمپیوٹر بیٹھنا یہ بہت ڈفیکلٹ ہوتا ہے گھروں سے باہر چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی مطلب ڈیفرنٹ قسم کے سوچ کے مطلب لوگ ہوتے ہیں آپ اچھے کام کے لئے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں صبح پانچ بجے تک آپ لیے بیٹھے ہوئے تو کچھ حالات واقعات ایسے ہیں کہ اگر یا تو پھر چھٹی کریں یا پھر ریکارڈنگ کر لیں اس والے دن درس کی ریکارڈنگ کر لیا کریں جو بھی ٹائم رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مطلب مناسب نہیں ہے تو وہ اس وقت پہ سکیں تو یہ صبح بجے تک جاگنا بہت مشکل ہے جی اب میں اگر امریکن لوگوں کو بلوں کہ آپ صبح پانچ بجے جی, جی آپ آئیں جواب پہ آپ صبح پانچ بجے مطلب امریکن حساب سے پانچ بجے تو پھر یہ نہیں آ پائیں گے کوئی بھی نہیں آ سکتا وہ سب ٹائم ایسا ہوتا ہے ادھر فجر تین بجے ہوتی ہے تو دو گھنٹے بندہ ایکسر بیٹھے دھوپ تو نہیں آپ تو آ سکتے ہیں نا سر مطلب دیکھیں ہم مطلب جو لڑکے ہیں میل ہیں وہ تو آ سکتے ہیں ہم تو مطلب اپنی بہنوں کی بات کریں جو فیمل ہیں ان کے لیے آنا پرابلم ہے نا آپ اپنے آپ کو مطلب فیمل سے نا کٹھا کریں اور حضرت دوسری بات یہ ہے کہ بہار شریعت کی جو ٹیکس ہے اردو ہے وہ بہت مشکل ہے پرانے ٹائپ کی اس کی اردو لکھی گئی ہے یا تو اس کا اگر کوئی جدید ترجمہ آیا ہو تو وہ بتا دیں ہمارے مطلب ساتھیوں کو یا پھر کوئی اور بک ہو جو اسی قسم کی ہو یا اس کی کسی ٹرانسلیشن کی ہو تو ضرور اس کی وضاحت کر دیجئے گا اور حضرت یہ جو مطلب وہ فقی بک ہے جو مدارس میں مدرسۂ نظامی پڑھائی جاتی ہے نور الضحا وغیرہ ان کی کوئی اردو ایڈیشن مل سکتی ہے اگر وہ مل سکتی تو ہمیں بتا دیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بار hmm. شریف تو دیکھیں نا وہ تو مشکل ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ جو تقریر کی گئی ہے وہ تقریر سے مراد یہ کہ ان کو نکالا گیا لیکن میں بار شریعت آپ کو اس طرح نہیں پڑھاؤں جس طرح وہ لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھا ہے نا تو وہ یہ تشریح اس کے اندر میں لکھی ہوئی جو میں نے آپ کو تشریح کر کے دی ٹھیک ہے اس کے اندر فکرتنا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ و احکام میں اب یہ ذات و صفات کے اوپر جو ہم نے تشریح کی کہ شرکی کتنی قسمیں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں یہ پھر ہوتا ہے نا یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو بتائیں گے کہ جو ہم کو اپنے احساس سے علم اگر ملا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ اسی طرح وہاں لکھا ہوگا کہ اللہ کی صفات نہ آئے این ذات ہیں نہ ذات ہیں اب این ذات سے مراد کیا ہے ذات سے مراد کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تشریح کر کے بالکل دیں گے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا جب بھی وہ چھوٹی سی بارت آپ دیکھیں گے تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا دوسری بات یہ نورالدا وغیرہ کہ اردو تراجیم وغیرہ ملتے ہیں یا دیوبندیوں وغیرہ نے کی ہیں جناب وہ اردو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی اتنا نہیں لیکن جب شروع ہوں تو ان اس کے اوپر اردو کی حاجت ہی نہیں رہے گی اللہ نے کرم کیا تو اچھا دوسری بات یہ کہ حضور والا اگر اسلامی بہنوں کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ضرور جو مانیٹر ہیں ان کو بتائیے گا یہاں آنے کے اعتبار سے کیونکہ مسئلہ جناب اتوار کا نا اتوار کو پھر اور دس بجے اگر آپ مجھے ٹائم دو گے تو میرے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ رات پوری میں جاگتا ہوں ٹھیک ہے رات پوری جاگتا ہوں میں اچھا یہ ہفتے کا تو رات تو پوری میں جاگتا ہوں ٹھیک ہے ہفتے کی رات جاگتا ہوں تو اتوار کو میرا کہیں دھر سے قرآن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز پاک, پاکستان میں فجر کی نماز کے بعد میں آ سکتا ہوں تو اس وقت تک کہ آپ کا اجتماع ختم نہیں ہو جائے گا لیکن میرے خیال سے پھر اسلامی بہنوں کے لیے کوئی پرابلم بنے گی اور دس بجے اگر آپ مجھے دن میں کہہ رہے ہیں تو وہ میرے لیے پرابلم یہ ہوتی کہ مجھے کہیں مسجد میں درسِ قرآن دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ مجھے تیاری کرنے پڑتی ہے اور رات کو نیند نہیں ہوتی تو صبح کو مجھے نیند کرنی ہوتی ہے تو آدھا دن تیاری میں گزرتا ہے آدھا دن نیند کے اندر گزرتا ہے تو تھوڑی سی پرابلم ہے تو کچھ میرے لیے بھی کچھ گنجائش نکالی جائے تو آپ لوگوں کی بڑی نوازش ہوگی کیونکہ دیکھیں اس ٹائم تو میں حاضر ہو جاتا ہوں حالانکہ دیکھیے رات کے کیا بج رہے ہیں ابھی یہاں پر نا وہ چار بج رہے ہو تو مجھے بھی کچھ ایسا دیں آپ کہ مجھے بھی کچھ سونا میسر ہو جائے ٹھیک ہے نا صبح تو میری پکی نیند ہوتی صبح کو سونا ہوتا ہے مجھے تو فجر کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ شاء آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں دس بجے تک تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے میں آپ کو ٹائم دوں اور جب میں سوتا ہوں تو پھر میں اٹھایا نہیں اٹھتا جناب اور پھر اٹھنا نہ سکوں تو کلاس ڈسٹرب نہ ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ چھٹی نہ ہو کلاس کوئی مس نہ ہو تو کوئی آپ آ کر مشورہ دے دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی ٹائمنگ وغیرہ آپ سیٹ کر کے نا یا آپس میں سارا سٹ کر کے مجھے بتائے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے میں پوری کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ٹائمنگ کے لحاظ سے کافی مسئلہ سن سیچرڈے کا مسئلہ بنایا کہ جیسا کہ بتا رہے ہیں جاوید بھائی کے مسئلہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے اور دس بجے کو اگر دس بجے کا دیکھا جائے تو ہمارا پاکستانی دس بجے ادھر ہمارا بھی اجتماع استعمال پورے بجے شروع ہو جاتا ہے جو سسٹر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے ایک ناکس رائے دے رہا ہوں کہ اگر سیٹرڈے کو چھٹی کر لی جائے اور سنڈے کو اس درس کو مسئلہ رکھ لیا جائے تو اس طرح یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے سب کو بھی مثلاً ریسٹ مل جائے گی کیونکہ انہوں نے بھی اتوار کو دن کو درس قرآن دینا ہوتے تو اس لیے ان کو بھی مسئلے ریسٹ ملے گی اور ایک دن دوسرے دن پھر ہم انشاءاللہ رات کو اسی ٹائم پر جو یہ ٹائم ہے اسی پر یعنی کہ دوبارہ درس انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں تو یہ ناقص رائے اگر اس بھائی اگری کرتے ہیں تو اپنی صلاح دے دیں یہ کہنا جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی حضرت میری بھی یہی رائے ہے کہ ایک دن جو ہے وہ چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ اجتماع ہوتا ہے نا وہ ساڑھے گیارہ بجے نماز ہوتی ہے مگر مغ... عشا کی اور بارہ بجے نماز ختم ہوتی ہے اور گھر پہنچتے ہوئے اس میں ساڑھے بارہ ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے ساڑھے دس بن جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ایک دن چھٹی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا اجتماع پہ بھی وہ یہ سلسلہ ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا اسلامی بہنوں کا تو سنڈے کو جو ہے چھٹی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا یہ اطما کی جو ترقیب ہوگی جی باقی مشورہ کر لیں جیسے سب کی رائے ہوگی السلام علیکم و اللہ سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان شاء حضرت آپ سے ڈسکس کر کے آپ کوئی اور دن جو ہے مطلب کسی کوئی اور ٹائم مت مطلب فرما دیں گے انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ پھر باقی سب کو جو ہے نا ان بتا دوں گا ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ مطلب آف کر لیتے ہیں اور اس کو علاوہ جو ہے نا مطلب ہم کوئی اور دن جو ہے نا وہ ترکیب بنا لیتے ہیں حضرت آپ کو میری واضح اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی اور دن عطا فرما دے ہیں یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ چھوڑ کے اتوار اور اس کے علاوہ کوئی اور دن پاکستان والوں کا سنڈے جی وہ اصل میں پاکستان والوں کا سنڈے شروع ہو جاتا ہے یعنی حضرت صاحب تو دیکھیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائیں کہ یہ صبح ہمارے لیے اٹھ کر اور یہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی اسی لیے میں کہہ رہا تھا اگر ایک گھنٹہ آگے ہو جائے تو حضرت کے لیے مزید آسانی ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ فجر کی نماز کے قریب قریب جب یہ مطلب اٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہ جو ہے مطلب بہت جو ہے مطلب وہ ڈیفیکلٹ بات ہوتی ہے کہ ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے پھر پڑھانا اور پھر جو ہے مطلب وہ نماز کے ٹائم کا گیپ کافی زیادہ مل جاتا ہے تو اس لیے جو نا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر مطلب ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہی بڑھا لیں ہم آدھا گھنٹہ ہی بڑھا لیں جیسے ہمارا مشکل ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے حضرت نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ مطلب پڑھائیں گے تو کل کا دن آف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کل ہم یہ مزید اس کو تیاری کر لیں گے اور آپ ہمیں جو نا مطلب انشاء اللہ جو نا آپ اس کا جو نا مزید جو نا ٹائم ہمیں عطا فرما دیجئے گا ایک اور دن ٹھیک ہے حضرت اور حضرت اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز جو نا ٹیکسٹ لکھ دیجئے تاکہ مجھے پتا چل جائے تو انشاءاللہ کل پھر جناب سب کی چھٹی ہے ٹھیک ہے کل اجتماع ہے تو کل کی چھٹی ہے تو کمال خان بھائی آپ کا جو ہے وہ میں نے میسج پڑھ لیا انشاءاللہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ جو نا اتوار والے دن تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیم ٹائم اتوار والے دن سیم ٹائم ہم پڑھیں گے یعنی کل چھٹیوں کی پرسوں پڑھیں گے تو پرسوں ان شاء جو نا اگلے دن کا بتا دیں گے کہ کون سے دن جو نا عزت پڑھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ تو ہاں جی ان پیج کا لنک جو ہے نا میں نے ابھی آپ کو میں دے دوں دیتا ہوں حضرت جائیں میں ان کو پیجز وغیرہ دے دوں تو اگر آپ نے جانا ہے تو آپ دعا فرما دیں اور, اور پھر جو ہے نا آ کے دعا فرما دیں پھر انشاءاللہ پھر جو ہے نا میں ان کو ذرا پیجز وغیرہ دے دوں اور اردو ان, دو دو ان پر جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کو طریقہ کار بھی بتا دوں آپ آئیں اور مائک پہ دعا فرمائیں پھر اس کے بعد جو ہے اِنشاء اللہ آپ اگر آپ جانا چاہے تو آپ چلے جائیے گا ان پھر میں ترقی بنتا ہوں میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جانا کیا اب تو فجر کی آزان ہوگی تو ہم جائیں گے دعا کیجیے ربي زدني علما وعلم الحكم بالصالحين ربي زدنا علما وعلم الحكم بالصالحين ربي زدنا علما وعلم الحكم بالصالحين سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه إلا بالله العليج العظيم <تصفيق> ربي يسر ولا تعسر وتنم لنا هذه العلوم هذه العلوم بالخير ربي يسر ولا تعسر بالخیر وبك یا وبك وبك اللہ ہمارا علم دین سیکھنا اپنی بار گہر میں قبول مقبول فرما دے یا اللہ ہم کو صحیح میں دین کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ازل یہ صرف ناؤ جو علوم ہے ان میں ہمارے جن بھائیوں کو دقت ہو رہی ہے یا اللہ ازل اس دقت کو دور فرما اور ہمارے حافظوں کو قو قوی فرما دے اور ہماری قوت فہم کو یا اللہ از اجل مزید تیز فرما دے کہ ہم ہر بات کو آسانی سے سمجھ جایا کریں یا اللہ ازدل ہماری زبان کی لکلتوں کو دور فرما دے یا اللہ ازل فصی السان بنا قادر الکلام بکی بنا ظاہر کو پاک فرما دے مصطفیٰ کریم علی و سلام کی مروز قیامہ شفاط نسیف اللہ بغیر حساب کتاب کے یا اللہ الله مسلله والله س دینا محمد معدجوي والکررمېله به باری کوسللی سله تو مسسلام لي په یا سدي حبيبي یا فبي یارو سر الله بس الله دعاله عله خ خلکیې محمد عليه بسحبي یا جمعين دی رحمتی که جا اورحممر رااحي آمین چېامین بیا ین ص الله تعالوس ہندو فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے علامہ صاحب کی بھی جو ہے علم عمل میں برقطار ہو ساتھ عطا فرمائے ہمیں ٹائم دیتے اللہ تبارک و تعالی ان کا علم دین علمی قبول فرمائے اور عطا فرمائے ان کے مسئلے مسائل دور فرمائے ان کی ٹینشنوں کو دور فرمائے ان کے جو جو مسئلے مسائل ہیں گھریلو پریشانیاں جو بھی ہیں سب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ان کو جو ہے ہمارے لیے پڑھانا آسان فرما دے ہمارا جو ہے سیکھنا آسان فرما دے ہمارے حافظوں کو مضبوط فرما دے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو پڑھانے میں اور آسانی کے ساتھ جو ہے آفیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ پڑھنے والے سیکھنے والے بن جائے اور یہ سمجھانے والے بن جائے آمین بجین نبی عام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن بھائیوں کے پاس یہ جو ہے مطلب لنک یہ جو ابھی پیسٹ کی گئی ہے यह लिंक है जो है वो जिनके पास उर्दू इन पेज नहीं है वो जो है दोबारा ये पेस्ट कर दी गई है ये पेस्ट इस पर चले जाए जिनके पास जिन जिनके पास उर्दू इन पेज नहीं है वो इधर से इस पर क्लिक करें और जब इसके ऊपर आप विंडो खोलेंगे तो एक विंडो खुलेगी और उस जब वो विंडो खुल जाएगी तो उस विंडो को नीचे डाउनलोड नाव लिखा हुआ होगा उसको डाउनलोड नाव को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा रेपिड शेयर के नाम से اور ریپڈ شیئر کے نام سے کھلے گا اور دو ایک طرح سے میٹر بنے ہوئے آ جائیں گے اور اس میں لکھا ہوگا ایک پہ پہمیم یوزر اور ایک پہ ہوگا فری یوزر تو جو فری ایکسس والا ہو فری یوزر والا ہو اس پر آپ کلک فرمائیں جب آپ اس پہ کلک فرمائیں گے تو ایک نئی جو ہے وہ ونڈو کھلے گی اور جب وہ نئی ونڈو کھلے گی تو اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے گا ویٹ فور تھرٹی فائیو سیکنڈس پھر کچھ سیکنڈ تک ٹائمر چلتا رہے گا اور جیسی وہ ٹائمر ختم ہوگا تو نیچے کی سائٹ پر ایرو بناو بڑا والا ایک نیچے کی سائٹ پہ ایرو بناوا آ جائے گا بٹن ہوگا وہ اس کو کلک کرنا ہے اور کہیں بھی جو ڈاؤن لوڈ وغیرہ لکھا ہوگا اس کو کلک نہیں کرنا بلکہ وہ اس ایرو کو کلک کرنا ہے جب آپ اس ایرو کو کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا سیو ایز کہاں پہ سیو کرنا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کو سیو کر لینا ہے جہاں پر بھی آپ نے تو آپ اس کو وہ جب سیو کر لے گا تو آپ سے پوچھے گا آپ انسٹال کرنا ہے تو انسٹال آپ اس کو کریں گے جب انسٹال کریں گے تو اردو ان پیج کی جو ہے وہ آئکن آپ کی مین سکرین پہ بنا ہوا آ جائے گا اور آپ کے پاس یہ اردو سافٹ ویئر آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو فائلیں میں یہاں سے سینڈ کرتا ہوں جو سبق جو ہے جو نوٹس ہم آپ کو دیتے ہیں یہاں سے تو وہ جو ہے آپ اس کو سیو کر لیں اور جو ہے اس کو آپ ڈیلی آپ کو ایک سبق مل جائے کرے گا اور اس کو جو ہے نا آپ نے جب کلاس میں پڑھایا جائے تو اس کو یاد بھی کرنا ہے سمجھنا بھی ہے اور جو ہے نا ان اس کو ذہن میں بٹھانا بھی ہے تو سب کو سمجھ میں آ نا جس کو پتا چل گیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اس روم کو جو ہے ہم بند کرنے لگے ہیں سارے بھائی ہمارے وائس آف اہل سنت میں تشریف لے جائیں اور جی کمران بھائی آپ نے کچھ فرمانا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا میں جب بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں میں مثلاً اتنا صبح اٹھا رہا پھر ایک عرفان بھائی سے موسم دو گھنٹے لگا رہا میں جب بھی ڈاؤن کرتا ہوں میں پتا کیا وہ سیو بھی کیا سیف والے جا کر میں کھولتا ہوں وہاں پر کوئی مسل میڈیا والا نکل آتا ہے اور جب میں اوپن والا مسئلہ کرتا ہوں ڈاؤن ہونے کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا مسئلہ اس کا کوئی آئکن بھی نہیں آتا جو مسئلہ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ وہ بھی تو اس کا کوئی موسم کسی بھائی کو اگر پتا ہو تو اس کے بارے میں کچھ مزید بتایا کیونکہ میں اس کے بارے میں کم از کم کل سے لگا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ غائب کہاں پر ہوتا ہے کہاں پر جاتا ہے کیوں مسلم ٹول نوٹ یہ نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں اگر کوئی پتا ہے تو مجھے کچھ اب بھی میں نے کیا ہے تو موسم پھر بھی نہیں ہوا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو پہلے تو یہ کہ جاید بھائی آپ نے فرسٹ پیج پر کہاں کلک کرنا ہے فرسٹ پیج پہ آپ جو ہے نا ونڈو کے نیچے جائیں یعنی سب سے آخری پیج پہ چلے جائیں آپ کو اردو 2009 تھاؤزینڈ لکھا ہوا نظر آئے گا بڑی سی ڈی کی طرح بنی ہوئی اس کے اوپر اور اس پہ آپ اس کے نیچے آپ دیکھیے گا اس کے آپ نیچے دیکھیے گا آپ کو نظر آئے گا ایک ڈاؤن لوڈ ناؤ اگر مثال کے طور پہ اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا نہیں کھل رہا تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اردو ان پیج آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ تو وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے تو اس لیے جو ہے مطلب آپ اس کی ترکیب بنا لیں تو اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی مطلب مزید جو ہے وضاحت کی جا سکتی ہے تو یہ جو ہے بڑا مطلب آسانی کے ساتھ بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے وہی جہاں پر آپ کو اٹک رہا وہیں سے ہی اوپن ہوگا تو وہیں سے اوپن ہوگا اور آپ کا جناب یہ نازک بھائی آپ نے جو سینڈ کیا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا آپ نے کیا سینڈ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گو ٹو فری یوزر تو میں باؤنس مت کرنا نہیں نہیں آپ کو کیوں باؤنس کریں گے ضرورت کوئی آپ کو باؤنس نہیں کرے گا ویلکم ادھر بیٹھے آرام سے آپ ہمارے بہی ہیں اچھا تو اس لیے جو ہے مطلب یہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ جب ہو جائے گا تو اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ ہم نے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی اور جو ہے بندے کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور سارے بھائی جو ہے وہ روم میں اپنے بذری سب کی لگ چکی ہے اور انشاءاللہ شاء اٹینڈنس جو ہے وہ کامران بھائی موجود ہیں ٹھیک ہے جاوید بھائی موجود ہیں بھائی آپ موجود ہیں